توحید حکمیت فاؤت اور حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا اضالہ درس جاری ہے جیسا کہ آپ ساتھیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں جو باقی پانچ یا چھ غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے درس کو ختم کرتے ہیں ہم پہنچے تھے کہ یہ حکمران غلط فہمی یہ تھی کہ یہ حکمران کافر ہو چکے ہیں کیونکہ ایک انہوں نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا ہے اور کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف کی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نواقض اسلام میں سے جو آٹھواں ناقض ہے شیخ الاسلام محمد عبد اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے مظاہرت المشرکین علی المسلمین کے مشرکوں کی مدد کر کے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنا یا مشرقوں کی اعینت کرنا مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف تو یہ نواقد اسلام میں سے ہے اور آج کا حکمران یہ سب کچھ کر رہا ہے اس لیے یہ حکمران کافر ہے حکمرانوں کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہوتی آئی ہیں ہر دور میں اس کے لیے علماء سلف نے ایک اچھا قاعدہ بیان کیا ہے اور میں نے اس قاعدے کو ہمیشہ ہر درس کے آغاز میں بیان کیا ہے تاکہ بات ہر طالب علم کے ذہن میں اچھی طریقے سے جگہ کر لے چاہے حکمران ہو چاہے عالم ہو چاہے کوئی بھی آپ کا مسلمان بھائی ہو اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے فتثبتو یہ بہت ضروری ہے یہ جان لو کہ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے اس بات کو ہوا نہ دو جس بات پہ آپ کو یقین نہ ہو اور ہر شخص کے بات بھی سچی نہیں ہوتی اور اس کے لیے میں نے اے تک بیان کی ہے یہ فتبینو بینو کے نیچے آپ دس لائنیں لگا لیں یہ بہت ضروری ہے یہ اگر عام مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے تو حکمران کا تو زیادہ حقوق ہے عام مسلمان سے زیادہ حق ہے حکمران کا وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم دی اس کی فرما برداری کا <ıkuch> تو پہلی بات یہ تثبت بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر خبریں جو آتی ہیں وہ یا تو کوئی مجھول شخص ہوتا ہے جس کو ہم پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے یا وہ خود فاسق ہوتا ہے یا وہ کسی سیاستدان سے متاثر ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت کا آپس میں آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے اپوزیشن ہر ملک میں موجود ہے تو کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی طریقے سے وہ عوام الناس میں آ جاتی ہے اور اس بات کو ایک شرعی لباس پہنایا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ یا عوام الناس میں یہ بات پھیل جاتی ہے اور بات حکمران کی تکفیر پہ پہنچ جاتی ہے پھر آخر میں تفجیل اور قتل عام ہو جاتا ہے دوسری بات یہ دوسری وجہ کہ بعض حکمرانوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم مشرقوں کی مدد مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتے اور جب کوئی انسان جس پہ تہمت لگائی گئی ہو وہ اپنی تہمت کا خود انکار کرے تو اس کے بعد ماننی چاہیے جب وہ دلیل بھی بیان کرے نمبر تین اگر جدنا مان بھی لیا جائے کہ بعض حکمرانوں سے مدد ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف یعنی کافروں سے مل کر مدد کی ہے مسلمانوں کے خلاف تو کیا ہر مدد کرنے والا کافر ہوتا ہے جواب اس میں تفصیل ہے اللہ معاونت الکفار المسلمین کیا حکم ہے جواب کچھ لوگ جلد بازی میں کہتے ہیں کفر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حرام کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے اور کفر والی بات تو بہت عام ہے لیکن یہ تین پاسبلٹیز ہیں جو اس کا جواب ہو سکتی ہے اس لیے میں نے تینوں بیان کی ہے ورنہ مشہور بات وہ پہلی والی ہے کہ کافر ہے لیکن اس میں تفصیل ہے میرے بھائیوں وہ یاد رکھیں جب کوئی شخص فتوا دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے اور جسے بھی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالی پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان یا غلط بات منسوخ کی ہے تو اس وہ اپنا ٹھیکانا جہنم میں دیکھ لے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے تو اس بات کی تفصیل ضروری ہے بعض اعانت کفر ہے بعض اعانت حرام ہے کفر نہیں ہے اور بعض طریقے کی اعانت جو ہے جائز ہے اگرچہ وہ اعانت نہیں ہے جیسا کہ خر... تجارت کے معاملے میں کچھ لوگ سمجھئے یہ اعانت ہے یہ اعانت نہیں ہے خرید و فروخت ان کے ساتھ تجارت کرنا تو نبی کریمسم زمان میں بھی تھا تو کیا اعانت ہے ان کی ہر تو اگرچہ جی بعض لوگوں کے نزدیک آئناتی ان کی اقتصادیات بہتر کر رہے ہیں لیکن حق بات یہ ہے جیسے کہ آگے بیان ہوگا تفصیل انشاءاللہ کہ یہ تین مختلف الفاظ ہیں مختلف لوگوں کے لیے سب کے لیے نہیں کچھ کافر ہیں کچھ کبیرہ کا ارتقاب کرتا ہے اور کچھ جائز امور ہیں تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں علماء کے اقوال کے ساتھ نمبر چار اگر جدلن مان بھی لیا جائے کہ فلان حاکم نے اب بات متوقع نہیں ہو رہے معین کی ہو فلاں حاکم نے اعانت کی ہے اور کفری اعانت کی ہے تو اس پر بھی کفر کا فتو لگانے سے پہلے شروط اور معانا دیکھنا چاہیے جس میں پہلے درسوں بیان کی تھی کہ کیا تکفیر کی شرطیں پائی جاتی ہیں موانے اور جو ہیں وہ دور ہیں علماء وقت حجت قائم کریں گے اور حق میں وقت یا جو وہاں اگر وہ حاکم وقت نہیں ہے جو دوسرا سربراہ یا کوئی دوسرا جو اس کے اوپر حد قائم کر سکے تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا حکمران جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے تو یاد رکھیں سے قائد نکلتے کہ ہر شخص جسے کفر ہو جائے یا کفیا عمل ہو جائے کفیہ قول ہو جائے وہ کافر نہیں ہوتا الا یہ کہ جب تک اس پر حجیت ناکائم کی جائے اب آتے ہیں علماء کے اقوال کی طرف ایک واضح حدیث ہے اس معاملے میں اور میں طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو اچھی طرح پڑھیں اس کی شرح بھی پڑھیں معتبر کتابوں سے اور یہ حدیث سیدنا ہاپت بن ابی بلطۂ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے جو خط لکھا مشرکین قریش کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی طرف حملہ آور ہیں اور فتح مکہ کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنا انتظام کر لیجئے اور یہ خط خفیہ طریقے سے لکھا اور ایک عورت کو دیا اور اس عورت نے چھپا لیا اس خط کو مکہ کی طرف جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ ایک عورت کے پاس خط ہے اور ہاتھ بن اب برطانیہ خط لکھا ہے مشرکین عرب کی طرف اور یہ عورت فلاں وقت فلاں جگہ پہ ہوگی سبحان اللہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن اب سید القداد بن اسود رن کو بلایا اور حکم دیا کہ فلان جگہ پہ فلاں وقت ایک عورت ہوگی اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ چنانچہ دونوں صحابی جاتے ہیں اور اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے وہ انکار کر دیتی ہے اسرار کے بعد بھی انکار کرتی ہے سیدن علی بن عبی طالب عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں وہ کہتے اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے سچ فرماتے ہیں یا تو خط نکالو ورنہ تمہاری تلاشی تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی دی جائے گی اب اس جاہریت کی عورت کو دیکھو اس عورت نے خط دے دیا لیکن اپنے جسم سے کپڑے کو نیتر نہیں اترنے دیا اللہ تعالی رحم کرے آج ہماری بھی عورتیں ہیں آہستہ آہستہ کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں یہ جاہلیت کی عورت تھی اس میں عبرت ہے دیکھے حدیث مبارکہ میں پیغام ہے ہر لفظ میں پیغام ہے تو اس نے یہ اس نے بولا ہے اس کی جان بھی جا سکتی تھی اس نے کون تھے سیدنا علی حسین مقداد آپ جانتے ہیں کون ہیں جو بغیر تلوار کے سوتے بھی نہیں ہیں جو مشہور ہیں کہ کسی بھی ظالم یا کوئی بھی ظالم یا کوئی بھی کافر ان کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکا اتنی مشہور ہیں صاحب لیکن اس عورت نے جب یہ دیکھا بات عزت کی ہو رہی ہے بات پردے کی ہو رہی ہے تو اس عورت نے خط خون کے حوالے کر دیا اس میں ایک سبق ہے مسلمان بہنوں کے لیے کہ یاد رکھے یہ پردے کے گھٹن نہیں ہے آج آپ گٹن محسوس ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن کو شادگی ہو کوشادگی اور جنت کی ہوائیں جب لگیں گی تو آپ کو یہ سارے کے سارے جو بھی گھٹن ہے یہ جو بھی تکلیف ہے سارے کی ساری دور ہو جائے گی وہ خط لے کے واپس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیار ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت رحمت کی ایک عملی مثال دیکھے یعنی کہ تم نے کفر کیا تم نے نفاق کے اس کے سر قلم کر دو آج کے بادشاہ کرتے ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ وہ بادشاہ ہیں اللہ تعالی پیارے نبی ہے رحمت اللہ علمین ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بادشاہت دی ہے اور آخرت کی بادشاہت بھی دی ہے لیکن انصاف عدل ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرکت میں ان کی سرکنات پہ بھی انصاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکات میں بھی انصاف ہے اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا کہ آج یہ ہم سوال اپنے بچوں سے کرتے ہیں ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں ہمیں سوال کرتے ہیں کیوں کیا پہلے دو تھپڑ مارتے ہیں اور تھوڑا سا موقع بھی نہیں دیتے یہ آپ نے کیا کیوں اتنی بڑا عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حکم دے کے اس مسئلے کو چھپانا ہے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ ہم فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں یہ راز کی بات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے اور دشمن کے تک یہ بات پہنچ جائے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا یہاں پر سابق رام کا قتل عام بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ اے حاطب یہ تم نے کیوں کیا انصاف دیکھیں اور حاطب ابی نبی برطرۃ اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے بلکہ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نصرت ضرور آتا فرمائے گا نصرت آپ کی ہے میں یہ مانتا ہوں وہ مجھے یقین ہے کیونکہ حق آپ کے پاس ہے مجھے اللہ قسم اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے گھر والے مکہ میں رہتے ہیں اور میں مک... مکہ کے شہر میں رہنے والا نہیں تھا باہر سے میں آیا تھا ہجرت کر کے مکہ میں میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے میں مسلمان ہو گیا لیکن اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ہجرت میں شریک نہ کر سکا وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں وہ شرقین عرب کو آج بھی تکلیفیں پہ پہنچاتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تر نصرت تو آپ کو دے ہی دیں گے لیکن میرا ایک اونچا ہاتھ رہے گا مشرقین کی طرف کہ میرے بچے اور بیوی اور رشتے دار جو ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے تو میں نے صرف اس لیے عمل کیا ہے سید اظہر بالخا براؤت عین عنہ ان کے بھی ہمیشہ کندھے پہ تلوار رہتی ہے تو انہوں نے کہا نا حاطب اے نبی صلی اللہ کا فقر ہاتھ اللہ کے پیرے نبی وسلم بے شک اس شخص نے نفاق کیا یہ منافق ہے مجھے اجازت میں اس کی اس کا سر اس کی بدن سے الگ کر دو تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر السلام کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے بدری صحابی اللہ تعالیٰ ان کی دل میں جہاں کر دے کہ یہ فرمایا ہے جاؤ تم جو کچھ بھی کروا تمہیں معاف کر دیا اسے ہاتھ میں بلتا ہے بدری صحابی تھی جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا وہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی جس میں ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا اور ایمان نمایاں ہوا وہاں پر اور نفاق پہ واضح ہوا تو جس نے جنگ بدل میں حصہ لیا وہ پکا مومن ہے میرے بھائیوں اور سب سے بہترین صحابی جو ہیں خلف اربا پھر اشرم بشر بل جنا پھر بدر صحابی پھر مہاجرین پھر انسار اس کے سے عدمہ بیان کرتے ہیں اور آسمان سے سب سے بہترین فرشتے وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدل میں حصہ لیا دیکھیں جگ بدلے وہ جنگ تھی تو اس پوری قصے سے یہ ثابت ہوا یہاں پر اس حدیث سے بہت اہم باتیں ہیں پہلے یہ حدیث کا آپ نوٹ کر لیں صحیح بخاری میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات مختلف جگہوں پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات حدیث نمبر تین ہزار اکاسی زیرو ایٹ ون حدیث نمبر تین ہزار نو سو نائن ایٹ تھری حدیث نمبر 4274 ہزار حدیث نمبر 4890 حدیث نمبر چھ اور حدیث نمبر چھ ہزار مسلم میں دو جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر 6351 اور حدیث نمبر چھ باون سکس تھری فائیو دو ٹو اور دوسرے سے کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے اور مزید شرح دیکھنے کے لیے فتح الباری آپ دیکھیں اور صحیح مسلم کی شرح جو ہے آپ وہ بھی دیکھیں امام نوبی کی تو اس حدیث میں جو بہت, بہت اہم باتیں ہیں نمبر ایک اس میں جو بات نمایاں ہوئی ہیں نمبر ایک کافروں کی مدد ہوئی ہے شرقین کی مدد ہوئی ہے اس خط سے جو سیدنا ہاتھ میں برطانہ بھیجا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب بالخا عنہ کہ اس قول کی نفی کی ہے کہ یہ منافع یہ کافر کافی اس کا سر میں قلم کر دو نمبر چار نبی کریم صلی اللہ سیدنا عمر بن سیدرب الخط رن نے اپنی غلطی محسوس کی کہ میں نے منافق اور کافر کہا اور ایک روایت میں پڑھیں گے کہ وہ روئے اور فرمایا اللہ رسول کہ میں غلطی پہ تھا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الحاط ابھی بلتا کی تکفیر نہیں کی عذر کیا تھا سید بن ابھی بلطۂ دنیا تھا, دین نہیں تھا دین اعانت نہیں دنیا کے کی مفاد کے وہ طویل تھے وہ طویل جائز اس لیے نبی علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ کہ جو ہے وہ کفر کے رکاوٹ ہے موانح میں سے بیان کیا تو یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ تاویل نہیں تھی اب ذرا غور کریں اگر تاویل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس شوبے کو دور کرتے کہ اے حاطب تمہاری غلط فہمی ہے اس کے ازالہ یہ ہے لیکن یہ نہیں ہوا مطلب تاویل نہیں تھی انہیں جو کچھ کیا جانتے ہوئے کیا ہاتھ میں بڑھتا ہے انہیں جو کچھ کیا سمجھداری سے جانتے ہوئے کیا جان بوجھ کے کیا تاویل نہیں ہوئی ان سے نمبر دو اگر طویل ہوتی تو کو کوئی گناہ نہ ہوتا ہے متعول کے کوئی گناہ ہوتا ہے کیا, نہیں. لیکن اس نے استغفار کیا اور نبی کو استغفار کا حکم دیا ہے تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ متول نہیں تھے اور متاول معذور ہوتا ہے. عذر تأویل جو ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ گنہگار ٹھہرے نمبر تین یہ تیسری دلیل یہ ہے کہویل نہیں کی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو کام کرنے جا رہے وہ جائز نہیں ہے دلیل کیا ہے چھپ کے خط دیا خط کو چھپا کے دیا اور عورت کو کہا کہ اس کو چھپاؤ کوئی پوچھے تو پھر بھی نہ بتاؤ اس کا مطلب یہ تھا اگر وہ متا ہوتے جو تعویل کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں سے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں سچ کر رہا ہوں مطابل یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں لیکن جب انہوں چھپا کے یہ خط بھیجے مطلب یہ جانتے تھے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ طویل نہیں ہے ساتویں بات جو اس حدیث مبارکہ میں نمایاں ہوئی ہیں یہ بات بھی کسی شخص کے ذہن میں نہ آئے کہ ان کی معافی اس لیے ہو گئی کہ وہ بدری صحابی تھے کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے یہ عمل کفر ہوتا یعنی کافروں کی مدد کرنا کفر ہوتی تو کیا جنگ بدر ان کے کوئی کام آتی میرے بھائی اس سے بڑی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لائن اشرکن صورتظ پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک ہو جائے تو تیرے بھی عمل میں سارا عکارت کر دو اگر نبیک نبوت جاتی ہے کفر سے تو کیا بدر صحابی کی جنگ بدر کو کام آ سکتی ہے نہیں میرے بھائی ہرگز نہیں آ سکتے تو کفر ایسا بحت عمل کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز رہ نہیں سکتی کوئی عمل صالح رہ نہیں سکتا چاہے ایمان اور توقع کیوں نہ ہو کفر کیا سب کا اجالا ہو گیا تو اس لئے جنگ بدر کبھی بھی وجہ نہیں تھی کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا بلکہ وجہ کیا تھی کہ یہ جو عمل انہوں نے کیا ہے دنیا کے لیے کیا, دنیا, کے کے لئے کیا دنیا کی بہتری کے لئے کیا ہے اور جو دنیا کی بہتری کے لیے کسی کافر سے مدد کرتا ہے وہ کفر نہیں لیکن حرام ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے اب بات کے اقبال کی طرف کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی اپنی باتیں ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں پھر اپنی بات کر دیتے ہیں اور حق کو چھپا دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں بعض علما کی یہاں پہ باتیں امام شافع رحمت الله عليه فرماته كتاب الام جلد نمبر 4 صفر نمبر 249 وليس الدلالة على عورت مسلم ولا تأييد كافر كسي مسلمان كعورت یا شفوهي چيز كي طرف كسي كافر كي مدد کرنا یا كسي كافر كي تأييد کرنا بأين يحذر أن مسلمين يردون منه غر كي وہ كافرون كو آگاہ کرتے کہ کوئی مسلمان تو پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لہذا رہا اوتقدین کا مسلم بھیک اس طریقے کا عمل کرنا کافر کو آگاہ کرنا یا مسلمان کی کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر کرنا اگرچہ سے کافر کی تعید ہوتی ہے اور تاکہ کافر آگاہ ہو جائے اور اس مسلمان کی اس چھپی ہوئی چیز کو چیز سے بچ جائے یا وہ کافر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا دے اس حرکت کی وجہ سے بکفر بین یہ کفر بین نہیں ہے تو اسے عمل کرنا کفر نہیں نہیں ہے فلحیح سے رحمت بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے اپنی رحم اپنی رشتے داری کی وجہ سے کچھ مدد ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ تو یہ دم ہوتا ہے یہ گناہ ہوتا ہے یا کچھ ایمان ہو جس کی وجہ سے اس کا ایمان کم پڑ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے وہ لائیں یا ہی اور وہ اس مدد سے جو کافر ساتھ اس نے کی ہے کافر نہیں ہوتا کبھی كما حصل لحاطب بن ابي بلتاعه رضي الله عنهم جثا كيس سيدنا حاطب بن ابي بلتاعه رضي الله عنه كسات هو لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه, و... عليه وسلم جب انہوں بعض مشرکوں کو خط لکھا کہ صلى الله عليه وسلم املاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ تفصیل جو ہے امام احمد بن حنبل رحمه الله والامام ابن عثیم رحمه الله شيخ ابن باز سب یہ اب آتے ہیں آخر وہ کون سا وابط ہے جس کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدد کافروں کی کفر ہے یا کفر نہیں ہے اس حدیث میں انہوں نے بیان کیا ہے لیکن پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں جب نبی کریم اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا صنحت تم نے ایسا کام کیوں کیا تو یہ فرمان ہی دلیل ہے کہ ہر عمل جو ظاہر کفر نظر آتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا اگر کف تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لطن فصاحت اور بلاغت اور بیان کے بلند درج عطا فرمائے ہیں یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح نہیں بلاغت ان سے زیادہ نہیں اور بیان ان سے زیادہ بھی نہیں ہی ہمارا ایمان ہے جب انہوں نے یہ سوال کیا ہے اس سوال کے پیچھے ایک حکمت ہے ایک وجہ ہے ایسے سوال نہیں کیا وجہ کیا تھی تاکہ وہ جاننے کی وجہ کیا تھی اگر وجہ تھی دین تب تو کفر ہے اس میں کسی کو شک نہیں لیکن جب وجہ دنیا نکلی دنیا کی بہتری نکلی چاہے دنیا اولاد کی شکل میں ہو یہ دنیا مال کی شکل میں ہو یہ دنیا رشتے داری کی شکل میں ہو یہ دنیا کرسی کی شکل میں ہو یا کسی بھی وجہ سے بات دنیا کی ہے اگر دنیا کی وجہ ہے تو یہ کفر نہیں ہے تو اس لیے یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کفریہ اگرچہ ظاہر کو کفر عمل ہے یہ کیوں ہوا اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بغوی میں جلد نمبر تین سفر نمبر 68 میں بیان کرتے ہیں عمین الماعت 51 کی عادت کو بیان کرتے ہوئے فع واف نہ کیونکہ بعض حضرات جو ہیں ناقد اسلام کب ہوتا ہے کافروں کی مدد جو ہے کب نقم السلام ہوتی تو یہ آیت بیان کرتے ہیں صورتما اکاون فی نوم جو ان کی مدد کرے گا تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہو گیا لیکن کب ان میں سے ہوتا ہے ام سے امام بب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعی وافقین ان کی موافقت کرتے ہیں کسی موافقت کی چیز میں دین میں دین کی موافقت پھر ان کی مدد اور پائی جائیں تو تب کفر ہوتا ہے اور شیخ بن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو شیخ حافظ ابن كثير رحمه الله علیه ما بات دیں ہے تو بات ذرا حافظ ابن كثير رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تفسیر ابن ابن جدا برچار صفحہ نمبر 410 میں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذری حاضر کہ نبی رحمه السلام نے سيد بن حاطب بن ابي بلتاعه زعم انه يذكركم لما ذكر أنه انما فعل ذلك مصانعه لقريش جاب له بيان كيا انه सिर्फ قريش سد كي قريب ہونے کے لیے اپنا کوئی فائدوں حاصل کرنے کے ما كان له من الأموال والاولاد کیونکہ ان كي کا مال اور اولاد ورشتہ أو دار ان کی قبضے میں تو دنیاوی فائدہ کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے ابو بن اثم رحمه الله تعالى بر پیارے بات یہاں احت تکریمہ کے بارے میں جو کافر عادت کرتا ہے, تو سے ہے بسبب کیونکہ اس نے مدد کی ہے اور ان کی نصرت کی وہ کافر ہے کہ نہیں نقول يمكن ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور المله تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدد اور مناسبت اور معاونت ہوئی ہے کافروں کی اس کی وجہ سے دلی محبت ہو جائے کافروں کے ساتھ پھر دل محبت بڑھتے بڑھتے ان کے دین سے محبت ہو جائے جب ان سے دین سے محبت ہو جائے ادن مینفرقن ہو سکتا ہے کہ یہ باطن تک بھی بات پہنچ جائے وہ مشارکت عقائد اعمان اخلاق ام اور باطن تک جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے تو ان کا عقیدہ اپنایا جاتا ہے ان کا امان اور ان کے اخلاق اپنائے جاتے ہیں تو تب تو یہ بات درست ہے کہ یہ کفر ہے یعنی ہر بات میں معاونت کفر نہیں ہے یہ انہوں نے بیان کیا ہے سورت معاہدہ کی تفسیر میں کس کے موجود ہیں شیخ نظم رحمتہ اللہ علیہ کی تفصیل کامن اور اگر میں پہلے بیان کر چکا ہوں دنیاوی مسئلے کے لیے کوئی آنت ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا تو میرا اتنا کافی ہے اگلی غلط فہمی جو ہے یہ پلنگ کافر ہیں کیونکہ یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں وہ مدد تھی دہلی غلط فہمی اب وہ تو سمجھ آ گئی الحمد کیونکہ واضح حدیثی سردی بخار مسلم کی لیکن کچھ اور غلط فہمی ابھی موجود ہے تو کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا یہ ایمان ہے تو کافر کے ساتھ دوستی رکھنے والا بھی تو کافر ہے تو اس لیے کیونکہ یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں تو یہ عمل بھی کفری ہے اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے اس بات میں اجمال ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا کفر ہے یا نہیں اس بات میں اجمال ہے اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ بات تکفیر کی ہو رہی ہے اور جب بھی بات کسی ایسے سنگی مسلم میں شریعت میں تو شریعت نے عقائد رکھا ہے کہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ کوئی غلط فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر اس پر بہت باطل چیزیں مترتب ہو جائیں جیسے کہ تفجیر اور قتل عام اس سے بہتر ہے پہلے اس اجمالی جو الفاظ ہیں ان اجمالی الفاظ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کفر ہے یا نہیں تو تفصیل یہ ہے نمبر ایک تم کیا سمجھتے ہو کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف جیسے بھی میں نے بات کی دوستی رکھ مسلمانوں کے کو خلاف کوئی کاروائی کرنا یہ کفر ہے یعنی ہر حکمران کے لیے یا کوئی خاص شخص کے لیے خاص حکمران کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہو اگر سب کے لیے برابر ہے تو پھر اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں اگر ایک شخص کے لیے ایک حکمران کے لیے بیا ہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے بعد وہی ہے تکفیر معین کی طرف جو پہلے حکام بیان کیے ہیں اور سید حق ابھی بڑا زائن ہوں کیا قصہ بھی سامنے رکھیں اور اس تفصیل کی طرف کی تفصیل سے بات ہونی چاہیے یہ قول ہے امام اب حنیفہ کا امام شافعی کا امام احمد بن حنبل کا امام بہ بن تیمیہ کا شیخ الز کا شیخ بن باز کا اور دیگر مشائف کا یا دوسری بات یہ تفصیل کی یعنی پہلے تفصیل یہ کہ دوستی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا ذم کے اعتبار سے اگر دین کے اعتبار سے تو ہونے ہے تو ہمارے پہلے بیاں کے ہے اس کے بعد ختم ہو گئی اگر دین کے اعتبار سے نہیں ہے تو دن کے اعتبار سے ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے آگے کیا ان کی معاورت اور دوستی جو ہے حکمران جو ان سے دوستی رکھ رہا ہے کیا یہ دوستی اس دوستی کی وجہ کیا ہے کہ ان سے محبت ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مساحد کی وجہ سے ان سے دوستی رکھی جا رہی ہے اور جو حکمران ہے وہ جانتا ہے کہ مصلحت کہاں پہ ہے خاص طور کے وقت اگر ضعف کے وقت مصلحت اس میں ہے کہ اس کافر سے دوستی کی جائے اس میں کوئی مساحت نظر آ رہی ہو اور پر امت کے اس میں فائدہ ہے تو یہ دوستی جو کفر نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن اگر اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی دوستی ہوتی ہے اور اس ذاتی مفاد کو وہ حاکم آگے بڑھاتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اور تیسری بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی اور معاونت جو ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان کے ساتھ دوستی ہے کہ ان سے خرید و فروخت کرنا یا ان کے ساتھ آ سفارت تعلقات رکھنا جیسے کہ آج مشہور بات ہے اور معروف ہے اور یہ ہو رہا ہے اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محاورت یہ کفر ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر جاتے بھی کھانا بھی کھاتے تحفہ بھی دیتے تحفہ بھی دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی خدمت میں یہودی غلام بھی کرتا تھا تو کافروں سے اسلحہ بھی لیتے تھے یعنی مدینہ میں اسلحہ کاروبار کون کرتا تھا یہودی کرتے تھے تو جنگ کے لیے تیاری جب کرتے تھے جنگ احد میں جنگ بدر میں جنگ احد میں جنگ خندق میں اسلحہ کہاں سے آیا یہ تو کرام نے بعد میں آہستہ آہستہ اس کام کو سبالوں سے پہلے تو یہودی کام کرتے تھے یہ مشہور بات ہے طریقے کوئی کتابیں پڑھا کے دیکھ لیں تو دنیاوی اعتبار سے تجارت کے تعلق سے سفارتی جو تعلقاتوں کے اعتبار سے یہ جائز ہے نہ کفر نہرام ہے لیکن بات وہی ہے جو اصل بنیادی بات ہے کافروں سے محبت جائز نہیں ہے یہ بات اچھی طرح ذہنی شروع کر لیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ تعامل جو ہے کافلوں کے ساتھ سب ایک جیسا نہیں ہے یعنی yani سب کے ساتھ حرام ہے یا کفر ہے اس کی دلیل اللہ تعالی خود فرماتے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جن تمہارے خلاف جنگ نے تمہیں قتل نہیں کیا دین کی وجہ سے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ تعلق رکھو اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے ان والوں کو پسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کافروں سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے خلاف دین کی وجہ سے جنگ کی تمہیں قتل کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکال دیا کہ تم واہ اخراج میں تمہارے گھر سے نکالنے میں کسی کی مدد کی ہے انت ولعم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو یہ جائز نہیں ہے اور دوستی رکھنے کی تفصیل میں بیان کیا اگر دین کے لیے ہے تو کفر ہے اگر دنیا کے لیے ہے تو یہ کفر نہیں ہے یہ حرام بھی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا کافر جو جنہوں تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھر سے نکالا ہے تو ایسے کافر جو ذمی ہیں مستمن ہیں معاہد ہیں تو ان کافروں کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں آپ ان کے ساتھ اپنے سفارت تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کی تفصیل آپ جانتے ہیں مجھے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ سن لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کافروں سے کھانا کھانا تو کیا ہندو کا گوشت بھی کھانا جائز ہے اگر کوئی بکرہ ہندو ذبح کرے وہ کھانا جائزے کہ تو میں یہ جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، یہ حرام ہے جائز نہیں ہے بات یہ ہو رہی کہ کافر جس کتابیں حلال ہے یہ سارا جو کتاب ہے جانور حلال ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں تو اگر کوئی ہندو ہندو نے دال پکائی ہے سبزی پکائی تو وہ کھاؤ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یعنی حسن اخلاق سے آپ کافر سے اگر پیش آتے ہیں تو اس کی دلی آئے تکریمہ بھی ہے اور آگے علماء کے بڑے عجیب و غریب اقوال میں ابھی بیان کروں گا شاید آپ نے پہلے مرتبہ سنے ہوں گے اس تعلق سے جیت جی نمبر آٹھ اور نو ایٹ اینڈ نائن تو اس لیے مختصرا میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ جو یہ, جو یہ دعوی کرتا ہے کہ حکمران کافر رہے اس لیے کہ اس نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ اس کی تکفیر کی وجہ کیا ہے اگر اس کی تکفیر کی وجہ واقع معتبر ہے اور دین کے لیے ہے اس نے یہ دوستی رکھی ہے اور یہ بات ثابت ہے تو یہ بات معین شخص کی ہو جاتی ہے اور اس شخص معین پر علماء حق جو ہیں وہ حجت قائم کریں گے پھر کفتویٰ لگائیں گے اگر ایسی بات نہیں ہے تو کفر نہیں ہے حرام بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے اب آئی دیکھتے ہیں <تصفيق> بعض علوماك أقوال الشيخ الثاني بنتين من رحمة الله عليه فرمات الصارم المسلول جن برتين صفة نمبر نوسو فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل تكفير جوهي وقبي بيكسي احتمال والی شک چیز پر نہیں ہوتا کفر کا فتح اپنے لگا سکتے جس چیز کے دو پہلو ہوں وہ بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے وہاں پر کفر فتح لگ نہیں سکتا اب ہم احمد بن رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مزم کو سنا اش ان محمد الرسول اللہ تو اس شخص نے کہا سننے والے نے کہا کدب تم جھوٹے ہو کیا یہ شخص کافی ہے یا نہیں سوال دیکھے ذرا امام حمد حمد رحمت و علیہ جواب دیتے ہیں لا لا یکفر نہیں وہ اس بات سے کافر نہیں ہوتا لجواز ان یکون قصدہ تکذیب القائل فیما قال لا فی اصل کلمہ فکا قال انت لا تشہدو هذی شہادہ یعنی یہ بات کفر نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تم جھوٹے ہو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹ ہے یعنی کلمہ شہادت کا حصہ جو یہ جھوٹ بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم جھوڑے تو کیونکہ تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو لوگ قبر پرستی کے دلدل میں غرق ہیں وہ بھی کلمہ توحید توحیق پڑتے ہیں تو جب بھی کہتے ہیں اشد محمد رسول اللہ تو کیا وہ سچا تھا سچ کہہ رہے ہیں جو اندھے تقلید کرتے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں اشد الحمد رسول اللہ جو منکرین حدیث ہیں سب کو چھوڑے اچھا ان کو چھوڑا کادیانی کو لے لیں وہ بھی کہتے اشد رسول اللہ کیا وہ سچا ہے اگر کوئی شخص کے دینا تم جھوٹے ہو کیا کافر ہو جاتا ہے اس نے کلمہ کو جھوٹ نہیں کہا اس نے اس شخص کو کہا جو یہ کہہ رہا ہے تو اس لیے یہ بات بھی ضروری سمجھنے کی ہے تفصیل بہت ضروری ہے کہ کفر کا فتح لگانے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بات بدائے الفوائد جلد نمبر چار صفحہ نمبر بیالیس فورٹی ٹو میں بیان کیا ہے اور شخص عبدالب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَلَا نُكفِّرُ إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اور ہم کسی پر کفر کا فتو نہیں لگاتے جس پر علماء کا اجماع ہو, سب علماء کا اجماع ہو درور یہ جو مسئلہ ہے تکفیر کا یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے اور تقیب اور بین مسئلہ ہے اور سب سے خطرناک مسئلہ ہے جوانوں کے بیچ میں جو پایا جاتا ہے بعض جوان یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرنا ان سے محبت اور دوستی ہے اور یہ بات درست نہیں اور تھوڑا سا لمبا ہے اچھا شیخ بن باز کی ذرا بات یہ بہت اہم بات ہے. میں مختصر بیان کرتا ہوں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے نور علی الدرب اس کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں سفر نمبر تین سو ستر سے تین سو اکاسی تک بعض باتیں بیچ میں سے بیان کرتا ہوں اور موضوع ہے حکم صاحب القافر کافر کے ساتھ دوست رکھنے کا حکم کیا ہے فالواجب بحل کیا ص فرماتے ہیں واجب مسلمان پر من اہل الشرك وبغضهم في الله کہ وہ بری ہو جائے اہل شرک میں سے لا یؤذيهم لكن انكو کو اذیت نہ ولا یضرهم لا ان کو نقصان پہنچائے ولا يتعدی علیهم بغير حق اور بغیر حق کے ان پر کوئی عداوت لا یتخذوهم اصحاب ولا اخوانہ لكن انكو کو قريبة دوستنا بناية وما بنائے وہ متصادفاً ان اکل معهم في ولیمہ فی ملویۃ عامہ یا اگر کبھی بسا اوقات ایسا ہو جائے کہ ایک موقع پہ جاتے کافر بھی ہوتے یہ بھی ہوتے تو اکٹھے کھانا پڑتا ہے تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں اوپاہ میں نہار یا اچانک کوئی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ کافر بھی آ جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ اکٹھے کھا لیں میں غیر صحبت ولا ولات ولا ولا مود فلا اگر یہ کھانا بھی کھا لیں اس طریقے سے جیسے بیان کیا گیا ہے وہ شرط یہ کہ ان سے دوستی نہ ہو ولایت نہ ہو قریبی دوستی محبت نہ ہو اور محبت نہ ہو تو کوئی کوئی حرج نہیں اگے فرماتے المسلم ہیں علاقۃ المسلم بغیر المسلمین ومشارکہ فی حملات توجیہین کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کسی سرمنوں میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں اور خاص طور پر فیئر ویل کہتے ہیں نا جو لوگ کرتے تو کچھ کافر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو بلاتے ہیں تو اس پارٹی میں کیا مسلمان جائے نہیں اسے سب فرماتے ولا مانع ان یساله عن اولاده وعن حاله اور کوئی حرج نہیں کہ مسلمان کافر سے اس کا حال پوچھے تمہارا کیا حال ہے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے فلا بہ سفید علیک اس میں کوئی حرج نہیں ولا بئل ذلك اس میں کوئی حرج نہیں کہ کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اگر اس کی کوئی ضرورت ہو ولاب ایوجی بعوت ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کافر دعوت دے تو اس کی, کی دعوت کی سجاوت کرے اور وہاں پہ جائے دعوت کھانے کے لیے اجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجابت کی دعوه اليهود واكل من طعامهم جب يهود دعوه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كور ان کے ساتھ کھانا بکھایا اضر في ذلك جب وين شرع المصلحه اسمه نظر ائے اگے کے عنوان ہے الواجب على المسلم تجاه غير المسلم کہ مسلمانوں واجب غیر مسلم کی كي طرف کیا لا يظلمه پر ظلم لا في نفس لا اس کی ولا في مال لا مال میں ولا في عرض لا اس کی عزت میں اذا كان ذميا اگر وہ ذمی ہو، او مستأمناً یا مستامین ہو، او معاہداً یا کسی عہد کے ذریعے سے اس ملک میں آیا ہو، فإنہو يو، یودی علی حقہ ہو، بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا حق اس کو ادا کر پورا کرے، فلا يظلم ہو فی مال ہی اس کے مال میں ظلم نہ کر چوری کر کے، ولا بالخیانہ ولا بالغش، اور نہ خیانت سے اور نہ غش سے، ولا يظلم ہو فی بدن ہی بضربی ولا بالقتل، اور اس کے جسم پر ظلم نہ کرے، نہ مارنے سے اور نہ ہی قتل کرنے سے، آگے فرماتے ہیں لا مین امین محمد شرا تحظیر اور کوئی حرج نہیں اگر کافر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے معاملت میں خرید و فروخت میں اور کرائے میں یعنی کرائے کو مکان دیتا ہے اسے کوئی ایسی چیز یا گاڑی دیتا ہے وہ نہ کوئی اور ایسی چیز لاحد السلام آگے فرماتے ہیں سلام سے ابتداء نہ کر یہ نہ کہ السلام علیکم جائز نہیں ہے کافر کے لیے ولاکن یعد یا کم کہہ سکتا ہے امزائل کا ایمن اور اس میں سے آگے فرماتے ہیں حسن الجوار کے بہترین پڑوسی کا حق ادا کرنا اداکن اگر آپ کا پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ حسن خلاق سے کام لو فی جوارے اور ازیت نہ پہنچاؤ کوئی تکلیف نہ دو مطلب خود وقال ہی ادا کا نا اور صدقہ بھی دو اگر فقیر ہوئی کافر کی بات ہو رہی ہے اشیا بم باز کہ میں قول بیان کر رہا ہوں اور صدقہ بھی دو وہ تخگی اور اس کو ہدیہ بھی دو وتنصح له فيما ينفعه ورسكن سي هد كورو جسم نفعه، لأن هذا ما يسبب رغبته في الإسلام، ان चीजों से उसके दिल नरम होता है और इस्लाम ودخول في الإسلام، في هو مسلمان हो जाए और इस्लाम में दाखिल हो जाए ولان الجار له حق چون کہ پروسي کے بھی حقوق ہوتے كان الجار كافرا كان حق الجوار، اور اگر اا پڑوسی کافر پڑوسیوں کے اور آخر تک یہ بات ہے بہت لمبی جا رہی ہے کہ اگر مر جائے کافر کا کوئی پڑوسی ہے اس کا بچہ مر گیا ہے تو آپ وہاں پہ کیا, کیا کریں گے شیخ صاحب دیکھیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں امر بنیس بال احتفاق ہیں ایا دہم جو ان کی اپنی سرمنز ہوتی ہے ان کی عیدیں ہوتی ہیں وہاں پر مشارکہ جائز نہیں ہے بات واضح ہے کوشش حصین کہ ہم یہ کہتے ہیں جائز, ہے جائز نہیں ہے جیسے ان کا ایسٹر ہے جیسے ان کا کرسمس ہے وہاں پر مسلمان بالکل نہ جائے جائز نہیں شراہن ان عظیم فی می اگر ان کا کوئی مر جائے ان كی تعزیت كے اچھی بات میں سے ولا يقل غفر الله له یا نہ غفر کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے آفری کی کیا مغفرت ہے اس كی دعنی کر سکتے ہم اور یہ نہیں كہ سكتے رہی یہ بھی كہنا جائز نہیں تو کیا کہیں گے كیسا فرماتے جب اللہ یہ لفظ آپ کہہ دیں کہ جو تم پر مصیبت آئی ہو اس کا اللہ تعالی بہتری کرے جبر کرنا یعنی اس کی کوئی بہتری کرنا لیکن اس کے لیے امدعا مغفرت رحمت نہیں مانگ سکتے آپ یا یہ کہہ سکتے ہیں احسن الخلف فی خیر تو جو باقی اس میں آپ, آپ کے لیے خیر ہو یہاں پہ وہ لفظ نہیں پر وہ کچھ بھی کہ الطیب کوئی اچھے کلام جس میں دعا نہ ہو جس میں مغفرت نہ ہو خاص طور پر رحمت نہ ہو اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا کافر کو خون دے سکتے ہیں اب یہ مسئلہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے علم در کوئی بھی ایسی باتیں نہیں جو منع ہو کہ کافر کو آپ خون نہیں دے سکتے اول کافر مستحمن اگر کوئی معاہد یا مستعمر کافر جو ہے لذلك ليس بينه وبهنه حرب جو حربي نهيه اسك خلاف عمر جنج نهيه اگر اسي ضرورت برقئي او اسي خون كي ضرورت برقئي فلا بأس بصدقة عليه من الدم تو خون ده كلمس بصدقاء دي, دي سكتهين كما لو اضطر الى الميتة وانت ماجور ما في ذلك تو مئس بر اجر بليغ الله تعالى كي ترفسي لانه لا حرج عليك ان توسع ذا الصدقة اور اگر كو شخص ضرورت من ده پھر تجارت کی بات آئی ہے کہ کیا تجارت میں اس کا حصہ لے سکتے ہیں برال تجارت میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں جیسے میں نے تفصیل بیان کی بہت لمبی بات ہے تو بات صرف اشارہ دینا ہے عقل مند کی اشارہ کافی ہے اور مزید تفصیل اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بیان کی ہے علامہ اللہ علیہ کہ بیان کرتا ہوں شیخ صاحب اس آیت کے بارے میں تعالیٰ کے فرمان لائے خاتون من اليهم ان اللہ اس بارے بالأمر إلى اس آیت میں واضح بات ہے کہ کافروں کے ساتھ احسان حسن سلوکی کرنا جو مواطن کافر ہیں جو جنگ, جنگ نہیں کرتے مسلمین ہیں اور امن کی حالت میں رہتے مسلمانوں کے ساتھ ولاح اور ان کو مسلمانوں کو ازیت بھی نہیں پہنچاتے ولاد علم ان کے ساتھ انصاف ضرور کریں یہ آئے دلیل حسن عملت کی اور عدم انصاف کی یہ حدیث نمبر سات سو چار کی تعلیق نشر میں یہ بیان کیا ہے اور آگے شیخ صاحب بڑے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی کافر کوئی مسلمان ور جائے اور اس کا کوئی مسلمان کا کوئی رشتے دار کافر ہے تو کیا اس کے جنازے میں شریک ہو اس کو دفن کرنے کے لئے کرسچن مثال اس کے طور پر کرسچن بھی دفن کرتے ہیں نا کیا شریک ہو یا نہ ہو شیخ صاحب فرماتے شریک ہو اور اس کو دفن بھی شریک ہو لیکن اس کو منخرت نہیں کر سکتا اور اگر اس کے دل میں بوس ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اس معاملے میں شرکت نہ کرے <تصفيق> اس کی دریش ایک سب بیان کرتے ہیں بڑی پیاری جانتے کیا دلیل ہے صدر علی ابی طالب رسلانو کے جب والد ابو طالب وفات پائی تو سدر علی بنانو پیچھے ہٹ گئے کافی میں کیسے دفن کروں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات آئی تو انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی بلکہ خود بھی شریک ہوئے تو ابو طالب کو دفن کرنے میں سے لعلیہ مطالب بن دفن کیا یہ علامہ ابن کیہ قول جو ہے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 161 کے تابع نے بیان کیا ہے شیخ ابن عثیمہ رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بات ائی معاملات و في البيع والشراء کہ خرید و فروخت میں کاف کو تعلق ركنا يدخلوا تحت عهدنا اور غمر عهد کے نیچے اجائیں یعنی ان یا کوئی سفارتی تعلقات رکھنا جائز یہ جائز ہے وحید و اخبار جو ہے یہ بہت ہی باریک بین اور سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے عند شباب خاص اور جو آنے کے ساتھ جس میں نے پہلے بات بیان کی پھر وہی بات پوری شہ سب بیان کرتے ہیں تو یہ غلط فہمی بھی زائل ہوئی ان علماء کے اقوال سے نمبر تین تیسری غلط فہمی کی حکمران جہاد کو ختم کر دیا اور جہادوں کے نزدیک دہشت گردی بن گیا اور مجاہدوں کو جیلوں میں بند کر دیا یا وہ نظر بند کر دیا تو یہ عمل بھی کفر ہے بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ تکفیر بلا برہان بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی کیونکہ جو مسلمان جو شخص اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ یقین کے ساتھ ہی دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے بغیر یقینی دلیل کے کسی کے لیے جائز نہیں کو اسے دارستان سے خارج کرے جیسا کہ اجماعہ میں شیس متین پچھلے قول سے بیان کر چکا ہوں تو اس میں تفصیل بہت ضروری ہے تو تفصیل کیا ہے کافروں نے جہاد کو ختم کر دیا مار دیا قتل کر دیا جہاد کو اس قول کو یعنی جہاد کو ختم کر دیا قتل کر دیا دو بڑے معنی ہیں اور دونوں میں اسمان کا فرق ہے پہلا معنی ہے کیا انہوں نے جہاد کی شریعت کا انکار کیا ہے اس لیے ختم کیا جہاد کو یا انہوں نے جہاد کی شریعت کے اعتراف کرتے ہوئے جہاد کو چھوڑا ہے دونوں میں فرق ہے یعنی ایک حکمران ہے مانتے ہیں کہ جہاد شرع حکم ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا جہاد کرو دوسرے حکمران کہتے ہیں شرع کا حصہ ہی نہیں میں مانتے نہیں جہاد جو ہے نا اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہے تو دونوں میں فرق ہے اس نے بھی جہاد کو روکا ہے اس نے بھی جہاد کو روکا ہے لیکن کیا دونوں برابر ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ جس نے یہ کہا کہ جہاد شریعت سے جہاد کا کوئی تعلق نہیں یا جہاد کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو یہ کافر ہے دہرا اسلام سے خارج ہے ہاں نہیں یہ تو بالکل استبدال ہے یعنی تبدیل استبدال تو تبدیل کر دیا ہے یعنی ایک بلکہ جٹلانا بھی ہے تقدیب بھی میں تبدیل سب کچھ آتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی آئے تھے قرآن مجید جہاد کے بارے میں کتنے حدیث مبارکہ ہیں تو کیا قرآن مجید کو جٹلانے والا مسلمان ہوتا ہے کیا یہ تو کافر والا کرامہ کافر ہے یہ جس نے انکار کیا جہاد کو میرے بھائی وہ کافر رہی ذرا اسلام سے خارج ہے چاہے وہ حاکم ہو محکوم ہو عورت ہو تو چھوٹا ہو بڑے کوئی بھی شخص ہو جس نے جہاد کا انکار کیا وہرام سے خارج ہے اور دوسری صورت جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ جہاد مشروع ہے میں مانتا ہوں لیکن جہاد کا حکم نہیں دیتا یا روکتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں تفصیل یہ ہے پہلی صورت یہ ہے کیا اس نے جہاد کو روکا ہے اور وہ اس پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے اگر اس نے روکا ہے اس پر قادر بھی ہے یعنی جہاد کی طاقت بھی رکھتا ہے پھر بھی اسے روکا ہوا ہے تو یہ شخص مقصر ہے اس شخص کے ایمان میں کمزوری اور کمی ہے اور یہ عمل حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا لیکن بزدل ہے بزدل کی وجہ سے کیا بزدل کی کفر ہے کیا بزدل کی کفر نہیں بزدلی کبیرہ گنا ہے اس یہاں پہ اور دوسری صورت ہے کہ جس نے جہاد کو روکا ہے وہ طاقت نہیں رکھتے اس لیے روکا ہے اس نے مستقج نہیں ہے تو اس کے پاس عذر شرعی ہے اور عذر شرعی والا اگر کوئی عمل کرے تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے موخضہ ہوتا ہے کہ وہ حرام عمل ہے کیا نہیں عذر شرعی سے اجازت مل جاتی ہے یہ حکم جائز ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا اگر جان بوجھ کے طاقت کے باوجود بھی کوئی حکمرآن جہاد کو روکتا ہے تو یہ کفر نہیں معصیت ہے اور معصیت کے لیے بھی معصیت کے خلاف بھی نکلنا جائز نہیں ہے تو کے خلاف نکلنے کے جو شرطیں بیان کی تھی سب سے پہلی شرط کفر بواح واضح کفر ہو انترو کفر بواہ برہان تو یہ شرط میں نے بیان کی جو یہاں پر نہیں پوری آتی اب علما کی باتیں دے آتے ہیں دیکھتے ہیں شیخ سال حلف حفیق ابھی زندہ ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں اور علماء ہیں اس ملک میں انہوں نے جہاد کا انکار کیا جہاد کو چھوڑ دیا تو یہ کفر ہے تو تمہارا کیا خیال ہے شیخ صاحب شیخ صاحب جواب دیتے ہیں ہلام جاہل یہ کسی جاہل کا قول ہے يدل على ان على انه ما عنده بصيره جسر ويدليل هي اسكول كي يا اسم قران يا عالم كافر هي عنده بصيره ولا علم لا بصير. ما عنده بصيره ولا علم انه يكفر الناس بلكي لوگوں کو لوگوں پر وهذا راي الخوارج وراي جو ہے یہ خوارج کی رائے هم يدرون على راي الخوارج والمعتزله نسال الله العافيه اور نقول نسال الله العافيه یہ خواریج والمتزله کا راستہ ہے اور وہ اسی راستے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور یہ فتاوی الشرعیه فقہاء العصريه کتاب موجود ہے صفحہ نمبر 110 میں شب تیم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بوزن و خرج گنا کے بارے میں شیزا فرماتے ہودری میں نہیں جانتا حل حکومت آجیز ہے کیا جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ عاجز ہیں ان کے پاس طاقت نہیں اماد ام یہ کیا وجہ ہے ان کیا نا تا عجیب دیکھیں عالم کا جواب دیکھیں نور دیکھے عالم کے منہ سے اب بعض لوگ کہتے کہ نہیں عاجز سب کے پاس طاقت ہے لیکن یہ بزدری یہ مسلمانوں کو قتل عام ہوتا دیکھ سکتے لیکن کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے چوڑیاں ہوئی یہ ہزار بات کرتے ہیں اب عالم کے منہ سے درد ان الفاظ کو دیکھیں ذرا غور کریں جیسا فرماتے جانتا هل حکومۃ سمح عاجزه کیا وہ عاجز ہیں اماذا أم یہ کیا اور بات ہو سکتی ہے ان كانت عاجزه فالله يعذرها اگر وہ عاجز ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کا عذروں کے پاس ہے اللہ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله سورۃ التوبہ آیت 11 میں مریض پر اور جن پر پاس کوئی خرچ نہیں جہاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ان پر کوئی حرج نہیں ہے جب وہ نصیحت کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیض خان عمر فدول علیہ السلام یقم صحیح لیکن محرض الف اللہ قد اذہ اگر مسلمان ممالک حکمران جہاد, جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے یا کافروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور انہوں نے یعنی وہ عاجز ہیں اور انہوں نے نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عجز کے ساتھ تو وہ معذور ہیں اور معذور پر کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا اور یہ الباب مفتوح لقاء نمبر 34 سوال نمبر نو اور آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب جہاد کے بارے میں اذا كان فرض کفایہ یا فرض عین آئین فلاب من شروط اگر جہاد فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے تو دونوں کے شروط ہیں میرے بھائی دونوں کے شروط ہیں من احمیہ القد اور سب سے اہم شروط میں سے جہاد کی طاقت اور قدرت ہے فلم یقین لدل انسان قدر اگر کسی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے قدرت نہیں ہے فلم لا قی بنف سی رکھتا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو یاد رکھیں دونوں جہاد کی بات ہو رہی ہے فرض عین یا فرض کفایا دور کے لیے قدرت ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ امفقوفی سبیل ولاکو کو میرا اللہ تعالی کا رسم خرچ کرو اور نے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ اور احسان سے کام لوگ ان اللہ ابو المحسن بے شک اللہ تعالی محسنوں کو پسند کرتا ہے ضرورت البقرہ عید نمبر پچانوے اور یہ لقاء المفتور نمبر سوال نمبر ایک میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا شیخ صاحب آپ شیخ بن اظمین کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کیا بوزنی ہر زمینہ کی جہاد کے لیے ہم جائیں یا نہ جائیں واضح سوال ہے شیخ صاحب جواب دیتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس دور میں آج کے دور میں وہاں پر نہ جائے لأن اللہ عز و جلل انہا شرع الجهاد معا القدرہ کیونکہ اللہ تعالی جهاد کو مشروع کیا ہے قدرت اور طاقت کے ساتھ وفی میں نعلم من الاخبار واللہ اعلم جو خبریں ہمیں پہنچی ہیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں أن المسألہ الآن فيها اشتباه من حیث القدرہ مسألہ میں ابھی شک ہے کہ طاقت ہے یا نہیں ہے صحیح انہم صمدوں یہ سچ بات ہے کہ وہ رکے ہیں اور انہوں نے روکا ہے کافروں کو بلا کہ فیق الحال ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے فیض طبی الجہاد و طو اگر جہاد واضح ہو جائے اور طاقت واضح ہو جائے ان کے پاس ہن ادن نقل اظہب تب ہم کہیں گے تم جاؤ اور یہ البتور بلکہ آپ یہ نیٹ پہ بھی ہے شیخ صاحب کا جو نیٹ پہ ہے انٹرنیٹ کے لکھا نہیں میں نے جو ویب سائٹ وہاں پر ہے وہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ دیکھ کے وہ مل جائے گا آپ کو اللہ قول ہے فرماتے ہیں آگے. کسی اور اس لیے اگر کوئی شخص ہمیں آج کہے امریکہ طرح ہم امریکہ کے خلاف رشیا کے خلاف فرانس کے خلاف انگلینڈ کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے لماذا؟ تو شیخ صاحب فرماتے لعدم کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے ذہب عصرها عندهم ہی فی دین ہے جو اسلح آج ہمارے پاس ہے اس اسلح کا زمانہ گزر چکا ہے وہ ان سے کہیں بہت آگے چلے گئے ہیں جو بچہ کچھ عمارت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ان لوگوں نے ہاں اور یہ اسلحہ جو آج ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اگر دونوں کو آنے سامنے رکھا جائے تو اس کی وقعت ایسی ہوگی بھی الموقد سکین الموقوارق جیسا کہ کچن کی چھری اور میزائل کہ دونوں کو آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے متوفی دشین کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی فقی فیوم کن ان نقاتل اولھا تو ہم ان کے خلاف جنگ کیسے کریں وہ اقول عقول شس فرماتے ہیں اس میں کہتا ہوں انحمق یہ احمقائی ہے ان يقول قائل ان يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا يا قائلين ان لوگوں كيشا بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اج ہم پر واجب ہے کہ ہم جنگ کریں جہاد کریں امریکہ کے خلاف فرانس کے خلاف انگلینڈ کے خلاف رشیا کے خلاف كيف نقاتل کیسے كي ہم ان کے خلاف قتال کریں جہاد کریں هذا تبه وحكمه الله عز وجل لا تلك حكمه سيروقتي ہے و شرعه لا تلك الشرع ہے لكن الواجب علينا هم پر یہ واجب ہے ان نفعل ما أمر ہم وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا کیا حکم دیا الواجب علينا ان القید صورت الفان ساٹھ حضلحمۃ ہم پر یہی واجب ہے کہ ہم تیاری کریں اس طاقت کی جس کے ساتھ ہم ان کے خلاف جنگ کر سکے جاد کر سکے وہ ہم اوا نہمان ہوا تقوا اور سب سے بڑی طاقت آج جو ضرورت ہے ہمیں وہ ہے ایمان اور تقوی کی طاقت اور یہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے شرح کتاب الجہاد بروق المرام کی شرح میں کیسے بھی موجود ہیں کہ وہ کتابی شکل میں بھی کتاب آ ہے پھر اور بھی باتیں شیخ صاحب نے خیر اتنا کافی ہے اور بھی چار پانچ مختلف باتیں ہیں مگر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے ٹائم دیکھے کتنا ہو گیا دو باقی ہیں یہ چلو تھے تین باقی ہیں چلو یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی اس کے ساتھ جب جہاد کی بات ہوئی کہ وہ یہ قرآن کافر ہے کیونکہ وہ جو مسلمان ہیں دیات ہیں مجاہدین ہیں ان کو نظر بند کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے اس کے جواب میں میں مختصر بیان کرتا ہوں ہو سکتا ہے علما کہ مفصل اقوال میں بیان نہ کر سکوں لیکن بات یہاں تک کچھ واضح ہو گئی ہے تو بات یہ ہے کہ کیا ایسا عمل کرنا کسی مجاہد کو یا کسی دائیا کو اگر نظر بند کر لیا جائے یا جیل میں ڈال دیجیے کیا یہ کفر ہے تو اس اس میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا جس کو جیل میں ڈالا گیا حق کے لیے ڈالا گیا یا باطل کے لیے ڈالا گیا اور کسی کو جیل میں ڈالنا کیا کفر ہوتا ہے کیا کسی کو سزا دینا جیل میں کفر ہوتا ہے کیا, کیا قتل کفر ہے کسی قتل کرنا کفر ہے کیا یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں تو بات کفر کی رہے گی تو ختم ہو گئی اب بات ہے کہ ان کو جیل میں ڈالنا ہم کہہ رہے اس میں تفصیل ہے بعض اوقات حرام ہے کبیرو بناؤ باز جائز ہے اب دیکھتے ہیں کہ کہاں پر حرام ہے کہاں پہ جائز اگر ان کو جیل میں ڈالا گیا حق کے لیے یا ان کا پیچھا کرا گیا حق کے لیے امر منوف نہیں آئے منکر کے لیے یہ واجب بھی ہو سکتے کبھی کبھی جائز بھی ہو سکتے کبھی کبھی اور اگر بغیر حق کے ان کو جیل میں ڈالا گیا ان پر زوم کیا گیا تو یہ نہ حق یہ حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جائز نہیں کہ ایسے حکمران کے خلاف نکلا جائے کیونکہ یہ طریقہ خواہش کر رہا ہے اچھا اب بات ہے مجاہدین کو اور دیہات کی جن مجاہدین اور دوہاد کی اب بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں کیا واقعی وہ کتاب اللہ وہ سنت عرص اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ کی منجہ پر چلنے والے لوگ ہیں انہوں نے جہاد اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا جس طریقے سے نماز عبادت ہے ان کے شروع اور ارکان اور واجبات ہیں جہاد بھی عبادت جہاد کی بھی شروط اور ارکان اور واجبات ہیں کیا ان کو مد رکھتے ہوئے جہاد کیا اگر ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ نہ حقی جائز نہیں ہے اگر ایسے لوگ نہیں ہیں پھر دیکھا جائے کہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ لوگوں سے غلطی ہوئی تو نہیں کہیں اور یہ لوگ بھی خود دیکھے کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کیا تو ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے تو لوگوں کو یہ جہاد کا اچھی بات ہے لیکن کیا یہ جہاد جو کیا گیا ہے یہ منہج نبوگی کے مطابق کیا گیا ہے اس میں کہیں غم سے غلطی تو نہیں ہوئی کیا دوسری بات کیا جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے مختلف سوال ہیں جواب واضح ہیں میں اسے سوال کے میں بیان کر رہا ہوں یا جن کا پیچھا کیا گیا ہے یا جن کو نظر بند کیا گیا ہے کیا ان کو ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے یا ان پر ظلم کرنے کے لئے کیا گیا ہے یا یہ لوگ خطرہ بن گئے تھے امت کے لیے اگر یہ خطرہ بن گئے تھے امت کے لیے ان کی اپنی غلطی سے پھر تو ان کو نظر بند کرنا درست تھا اگر کوئی غلطی نہیں تھی اور امت کے خطرہ نہیں تھا اور وہ حق عمل کر رہے تھے پھر تو ان کو روکنا جائز نہیں حرام دیکھیں کوئی فکر بھی نہیں ہے نمبر تین کیا حکمرانوں نے ان کو نظر بند کیا ہے یا ان کو جیل میں ڈالا ہے یا ان کا پیچھا کیا ہے ان کے لئے دنیا کو تنگ کر دیا ہے اپنی مرضی سے کسی علماء کے فتوی کی بنیاد پر اگر اپنی مرضی سے کیا بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کر کے یہ ناانصافی ہے اور اگر کسی عالم کی طرف رجوع کر کے یہ اس پہ عمل کیا ہے تو وہ بری ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں تو یہ چار باتیں واضح ہوئی یہاں پہ ایک تو کفر نہیں ہے باقی تفصیل تین باتیں میں نے بیان کی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں بعض علماء کے اقوال شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اب میں ترجمہ بیان کو ابھی بھی نہیں پڑھوں گا ترجمہ بیان کروں گا بعض لوگوں کو جب روکا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہے بعض مسائل میں یا ان کو دعوت سے روکا جاتا ہے تو ہر انسان صحیح راستے پہ چلنے والا اس کو نہیں روکا جاتا اور جب اسے روکا جاتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے کہ ہو سکتے کہ وہ راہ راست سے بعض مسائل میں ہٹ گیا ہو اور ہو سکتے کہ وہ کسی چیز میں غلطی کر رہا ہو اور جو غلطی کرتا ہے اس کی تردیب کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ واپس راہ راست کی طرف آ جائے اور یہ حق ہے حکمران وقت کا بلاط الامور کا کہ وہ دیکھیں مسائل میں اور ان کو روکنا چاہیے ان کی بہترین طریقے سے جو لوگ راہرا سے ہٹ جاتے ہیں جن سے ان کو ذہنی سبق بھی ملے اور جو لوگ فرد مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں ان کو رہاس کی طرف بلانا یہ تعاون تاون ابرقوا میں سے ہے اور حکمرانوں کو بھی اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اہل علم سے مشورہ لینا چاہیے اور جو اہل علم ان کو کہیں ان پر ان کو عمل کرنا چاہیے اور رسی کو ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے بات کرتا رہے اپنے فتوی دیتا رہے اور دعوت کے معاملے میں بھی ان لوگوں کو نہ آنے دیا جائے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی نہ آنے دیں دعوت کے کاموں میں جو لوگ لوگوں میں شر اور فتنہ برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو الگ الگ کرتے ہیں تو حکومت پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو فریق علیہ وسلم محمدی ہے دیکھیں پیاری بات دیکھیں شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کریں اور سے مشورہ کرتے رہیں اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو غلطی کس سے نہیں ہوتی غلطی تو سب سے ہوتی دائر سے بھی غلطی ہوتی ہے عامر الناہی سے غلطی ہوتی ہے حکمران سے غلطی ہوتی ہے قاضی سے غلطی ہوتی ہے میرے حضرت خطا سب سے ہوتی ہے لیکن مومن کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اس میں اس کی سلاح کروں حاکم کو دیکھنا چاہیے مجھے غلطیوں میں آپ نے سلاح کروں قاضی کو دیکھنا چاہیے مجھے اس کی صلاح کروں امیر کو دیکھنا چاہیے مجھ سے غلطیوں میں اپنی صلاح کروں تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو غلطی کی طرف متربہ کیا جاتا ہے اور حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور اگر وہ حق کی طرف نہ آنا چاہے اور حکمان کی مخالفت کرے تو اس کا علاج تو کرنا چاہیے حکومت کو اس کے تہذیب کے لیے یا اسے جیل میں ڈالنے کے لیے دیکھیں, دیکھیں شیخ صاحب کے تو ضرورت پڑے تو اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے تہذیب کے لیے اس کے علاج کے لیے اگر وہ حق کو چھوڑ دے تو مہان کرتا ہے ومن عجب ہو قبی الحق الحمد للہ اور جو نصیحت کو مان لیتا ہے تو الحمدللہ للہ پھر اس پر کوئی حرج نہیں یہ فتاوہ ابن باز جلد نمبر آٹھ سفر نمبر چار سو ایک شیخ کا بھی ہے بہت لمبا ہے لیکن وقت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہے شیفاز فتوی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ غلط فہمی ہے کہ یہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے سود کو حرام سود کو عام کر دیا سود کو عام کر دیا اور سود کی حمایت کرتے ہیں تو اس لیے یہ کافر ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سود کو عام کر دیا یہ مفصل لفظ ہے یعنی عام کر دیا کیا اسے حلال سمجھتے ہیں اگر سود کو حلال سمجھتے تو یہ کفر ہے اسے استحلال کہتے ہیں پہلے در میں بیان کر چکا ہوں لیکن اگر سود کھاتے ہیں یا سود کی حمایت کرتے ہیں تو یہ کفر نہیں میرے بعد یہ کبیرہ گنا ضروری ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے سود کھانا ایک بات ہے سود کی کھانے کی حمایت کرنا دوسری بات دو باتیں نہ سود کھانا کفر ہے بلکہ حرام کبیرہ گناہ گنا ہے اور نہ سود کھانے کی حفاظت کرنا کیونکہ سیکورٹی سسٹم لگانا یہ بھی کفر نہیں یہ بھی حرام ہے جائز نہیں ہے اگر سود کھانا کفر ہے تو ہم جان چکے ہیں اچھا سود کی خاص سیکورٹی سسٹم رکھنا یا سود کی حمایت کرنا کیا ایک افر ہے اس کی مثال چھوٹی چھو چھو سی دیتا ہوں میں ایک حکمر گھر کا سربراہ ہے اپنے گھر میں ڈش لے کے آیا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اللہ تعلق نے اس کو ہدایت دی ہے اب وہ ڈش کو توڑنا چاہتا ہے اس کا والد ڈش کی حمایت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے کیا یہ والد کافر ہے والد ڈش کی حمایت کر رہا ہے حرام کی حمایت کر رہا ہے میرے بھائی تو ہر حمایت کرنے والا کافر نہیں ہوتا میرے بھائی یہ کبیرک ہونا ضرور ہے جو محرم کا عمل کرتا ہے یا محرم کی حمایت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دل سے اسے جائز سمجھتا ہے شیطان تو ہم سب کے خون میں دوڑتا ہے تو جب شیطان خون میں دوڑتا ہے تو کبھی کبھی حرام چیز اچھی چلتی ہے تو اس کی مطلب نہیں کہ ایک کفر یاد رکھیں اگر ایسا حکمران کافر ہے تو پھر وہ باپ بھی کافر ہے دونوں میں کو کوئی فرق نہیں یاد رکھے جو سود حرام ہے حمایت جو سود کی کرتا ہے اگر وہ کافر ہے تو ڈش میں جو محرمات گانے بجانے اور یہ فلمیں چیزیں جو حرام حرمات ہیں یہ موجود ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی تو ایک ہی بات ہے کہ نہیں بات حرام کی حمایت ہے دونوں محرمات ہیں دونوں کو حمایت کرنا پھر برابر حکم ہونا چاہیے اگر یہ کافر نہیں تو وہ کیسے کافر ہے ابشے بن وسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سوال کیا گیا کہ کی استحلال کا وعدت کیا ہے جسے پرکھا جائے کہ اس نے استحلال کیا کہ کی نہیں ابے حکمران ہے سود کے تعلق سے کیا وہ جانتا کہ حلال لیکن ہمیں کیا پتہ ہے شیخ صاحب الاستحلال هو ان يعتقد الانسان حل ما حرمه الله استحلال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ چیز حلال ہے وہ مل استحلال الفعلي في المنظر جو فعلی استحلال اس کو دیکھنا چاہیے لو قلنا انسان تعامل ربا اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه هو يعتقد ان انتك حلال لكن اصرار करके सूद खाते रहता है فانه الله يكفر اذا شخص كافر نہیں ہے لنه لا استحلال کو کہ وہ اس کا استحلال نہیں کرتا اس کو حلال نہیں سمجھتا ولكن لو قال ان الربا حلال لكن اگر یہ کہتا ہے کہ سود حلال ہے یعنی بذلك الربا الذي حرمه الله اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود جسے اللہ حرام کیا ہے وہ حلال ہے فانه مكذب لله ورسوله کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا سوال نمبر پچاس. لقاء نمبر پچاس سوال نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھانوے میں اللہ کے فتح میں فتح والے اڑسٹھ میں ایسی بات موجود ہے آپ کو دیکھ لیں ٹیکس کی بات میں نے کی تھی پچھلے درس میں یہ قران اس لیے کافر ہے کہ یہ ٹیکس لگاتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنه صاحب مقص کہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا ٹیکس لگانے والا اور علم ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ مکس کا مطلب ہے الضریبه التي ياخذها الماكس وہ ٹیکس جو جو ٹیکس لینے والا لیتا ہے پہلی بات جواب ہے پہلی بات یہ کہ حدیث ضعيف ہے اور اس کی علت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وسلم صاحب مغازی ہیں مدلس ہیں اور اس ویت کو ان سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث موجود ہے ضعیف سنن ابی داود صفہ نمبر 233 میں سو البانی میں علامہ ضعیف قرار دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صاحب کہ جو مقصد داخل ہے وہ کافر ہوتا ہے کیا جو جنم میں داخل نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے جو بھی گناہ کبیرا کروا جب وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پہلے ان کا عذاب ہوگا جہنم میں کیا وہ کافر کا عذاب ہوتا ہے بس نہیں کبیرا گناہ کروا کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں اس کا عذاب بھی ہوتا ہے جب پاک ہو جاتا ہے پھر جنت میں جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ بات نہیں ہے اگر کسی روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں فلاں نہیں جائے گا تو یہ کافر ہے جیسا کہ نبی اکریم نے فرمایا لایت خل جنم لایت خور جنت و نمام کہ نمام چغلخور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کیا چغلخور کفر ہے یہ تو آپ لوگ بھی نہیں کہتے کہ کفر ہے یہ بات واضح ہوئی تعلق سے بعض ملکوں میں مرور جمروں کو ٹیکس وغیرہ جو قوانین ہیں یہ موجود ہیں جو شرعی بنیاد پر نہیں ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے شمس فرماتے ہیں هو منکر جو چیز منکر ہے کوریبہ جیسے کہ ٹیکس الی یرو علی الامر انها جائزة جو سمجھتے ولی امر کے جائز ہے فذا یراجعوا فیها ولی الامر النصیحہ والدعوہ الی الله ان نصیحت کی جائے وہ بتوجہ خیر وہ حق کی طرف نصیحت کی جائے لیکن یہ کف نہیں ہے میرے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليوم.